اس صاحب نے پوچھا کہ تقریر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنا چاہیے یا ہاتھ باندھتے ہوئے کہنا چاہیے کیونکہ اکثر دیکھا گیا کہ امام صاحب ہاتھ باندھنے باندھتے ہوئے کہتے ہیں دیکھیے تقبیر تحریمہ کا طریقہ تو یہی ہے کہ اللہ جیسے یعنی کان ہاتھ پر لگائیں اور اللہ اکبر یوں باندھیں لیکن کوئش اس طرح کرے ہاتھ پہلے نکل جائیں اور بعد میں اللہ اکبر کہے تو تقبیر تحریمہ ہو جائے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا